اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھیں سات گائیں فربا کہ انہیں سات دابلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالی ہری اور دوسری سات سکیے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو